موسیقی السلام علیکم سٹوڈنٹس مجھے امید ہے آپ لوگ آج کے لیکچر کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں گے آج کا ہمارا جو دسواں لیکچر ہے یہ کلینکل سائیکالوجی میں جو ریسرچ کا رول ہے اس کے اوپر بیسڈ ہے آپ کو جیسے اب تک کافی اچھا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ کلینکل سائیکالوجی کی ڈیولپمنٹ میں ریسرچ نے اور پریکٹس نے ایک بہت امپورٹینٹ رول پلے کیا ہے تو ریسرچ خاص طور پہ کلینکل سائیکالوجی ایک ایسا فیلڈ ہے کہ جس کی گروتھ میں جس کی میچوریشن میں جس کی ڈیولپمنٹ میں ریسرچ جو تھی وہ اس کی بیک بون رہی ہے تو آج کے لیکچر میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ریسرچ کس لحاظ سے ریسرچ نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے اور اس کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ, وہ, وہ کس وقت کیا کیا رہی ہے زیر میں یہ رکھیں کہ کلینکل سائیکولوجسٹ جو ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ کلینکل سائیکولوجسٹ یو نو ٹیچنگ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں بھی انوالو ہوتا ہے ہاسپیٹل سچویشن میں بھی انوالو ہوتا ہے اور ریسرچ لیبس میں بھی انوالو ہوتا ہے تو لہذا یہ ایک بڑا ایک یونیک سی فیلڈ ہے جس میں کہ کلینکل ورک جو ہے ہمارا جسٹ کا وہ اپنے کلینکل ورک کی بیسس پہ کچھ اسمشنس کچھ چیزیں انہیں نظر آنی شروع ہوتی ہیں کچھ انسائٹس ڈیولپ ہوتی ہیں ہیومن بہیویئر میں یہ جو انسائٹس ہیں ان کو پھر وہ ریسرچ کے ذریعے سے ٹیسٹ آؤٹ کرتا ہے سو ان ادر ورڈس وہ ایکسپیرینس جو کلینک میں یا اپنی प्रैक्टिस میں کلینکل سائیکولسٹ کو ہوتے ہیں ان کو وہ आउट करता کرتا ہے تاکہ ये देख सके कि आया उन एक्सपीरियंस को जनरलाइज भी किया जा सकता है या नहीं तो अगर अगर रिसर्च एविडेंस जो है वो इंडिकेट कर दे कि हाँ ये चीज जनरलाइज की जा सकती है तो देन दैट बिकम्स अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी इसी तरह रिसर्च जो है ये ये अपना इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज थेरेपीज انہی کو امپروو کرنے میں اس نے امپورٹینٹ رول پلے نہیں کیا بلکہ اس سے بہت امپورٹینٹ رول اور ایریاز میں بھی پلے کیا ہے کہ فار انسٹنس کے بیماریاں جو ہیں نفسیاتی بیماریاں جو ہیں ان کو آئیڈنٹیفائی کرنے میں بڑا امپورٹینٹ رول پلے کیا ہے اور یہ بتانے میں بڑا امپورٹینٹ رول پلے کیا ہے کہ یہ کون سی بیماری کس ایج میں پرولیٹ ہوتی ہے اس کا آن سیٹ کتنا کتنے عرصے کا ہوتا ہے وہ کس ایج میں ہوتی, وہ مردوں میں پائی جاتی ہے زیادہ یا خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے بیکاز دیر آر کنڈیشنز جو مردوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں اینڈ دین دیر آر کنڈیشنز جو عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں تو اس طرح کے, اس طرح کے جو آئیڈیاز ہیں وہ اس پروسیس میں ریسرچر کو ملتے ہیں ان کو وہ ٹیسٹ آؤٹ کرتا ہے اور ان کو جب آگے لے کے چلتا ہے تو اس سے جو گروتھ ہے ڈیولپمنٹ جو ہے کلینکل سائیکولوجی کی وہ بے شمار طریقوں سے پاسبل ممکن ہوتی ہے اسی طرح یہی آئیڈیاز جب ان کو ڈائریکشن ملتی ہے تو پھر وہ کلینکل سائیکالوجی اور ریلیٹڈ فیلڈز لائک ایب نارمل سائیکالوجی لائک بایولوجی یو نو لائک سائکیٹری لائک میڈیسن آئی مین ان کے درمیان میں بھی ایک لنک پیدا ہوتا ہے ایک رشتہ پیدا ہوتا ہے اور یہ چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ, یہ, یہ جو چیزیں ہیں ان کا ایک, ایک, ایک انٹر ایکٹیو جو جس کو ہم نفسیات میں کہتے ہیں ایک انٹر امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے ریسرچ کیری آؤٹ کرنے کے لیے بے شمار ڈفرینٹ قسم کے میتھڈس بنائے جاتے ہیں ان میتھڈس کی بھی میں آج بات کروں گا اور ایک چیز زین میں یہ بھی رکھیے کہ یہ جو ریسرچ ہے یا یہ مختلف سیٹنگز میں ہوتی ہے کوئی ایک قسم کی فکس سیٹنگ میں یہ نہیں ہوتی بلکہ مختلف سیٹنگز میں ہوتی ہے مختلف سیٹنگ سے میری مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ کلینکل سائیکالوجسٹ کا کئی دفعہ کام جو ہوتا ہے وہ بڑی کنٹرول سیٹنگز میں ہوتا ہے وہ لیب کنڈیشنز میں ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہاں پہ کئی دفعہ ہماری جو ریسرچ ہے وہ وی آرگیٹ ریسرچ ود ہیومنگ دین سمٹائمس وی آر آلسو کیئرنگ آؤٹرس تو وہ بھی ایک لیب کنڈیشن میں ہوتی ہے तो लिहाजा इसी तरह कई दफा नेचुरल एन्वायरमेंट में भी हम, हम रिसर्च कर रहे होते हैं यू नो वी वी गो आउट इन द फील्ड वी गो आउट इन द कम्यूनिटी वी गो आउट वीपल आर वर्किंग उस एन्वायरमेंट में भी हम रिसर्च करते हैं इसी तरह रिसर्च एजुकेशनल सेटिंग्स में भी होती है सो देअ फोर वॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड कि ये जो रिसर्च है ये कई किस्म की एनवायरमेंट्स और सेटिंग्स में कैरी आउट की जाती है اب میں بات کرنی چاہوں گا ریسرچ ڈیزائنز کی بیسکلی چار قسم کے ریسرچ ڈیزائنز ہیں جو کہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں پہلا جو ہے وہ ڈسکرپٹیو ڈیزائن کہلاتا ہے دوسرا کو ریلیشنل ڈیزائن کہلاتا ہے تیسرا ایکسپریمنٹل ڈیزائن کہلاتا ہے اور چوتھا سنگل کیس ڈیزائن کہلاتا ہے اب آپ جاننا چاہیں گے کہ یہ ڈسکرپٹیو جو ریسرچ ہے یا ڈسکرپٹیو ریسرچ ڈیزائن ہے یہ کیا چیز ہے اس میں ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ یہ سب سے بیسک قسم کا ریسرچ ڈیزائن ہے بیسک سے میری مراد یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو سٹڈی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ایک براڈ سپیکٹرم میں کہ اس کو ہم کہتے ہیں وہ ڈسکرپٹیو ڈیزائن کہلاتا ہے کیونکہ ڈسکرپٹیو ڈیزائن میں ہم کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ نے چیزوں میں دیکھ رہے ہوتے ڈسکرپٹیو ڈیزائن میں ہم یہ ڈیٹرمن نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہم کسی قسم کی پرڈکشن نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے اس میں یو you نو know, ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہوتے کہ جی یہ چیز اس عمر میں ہوگی یا اس عمر میں نہیں ہوگی اس میں بیسیکلی ایک انڈرسٹینڈنگ ایک فنومنا کی کرنے کے لیے کہ بھائی یہ یہ چیز ہے کیا انویریبلی ڈسکرپٹیو ریسرچز جو ہیں وہ کیری آؤٹ اس لیے کی جاتی ہیں کہ چیزوں کی پریولنس کا اندازہ ہو اس سے میری مراد یہ ہے کہ لٹ سے کہ اگر ہم نے بات کرنی ہے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ڈپریشن جو ہے وہ کس حد تک سوسائٹی میں یو نو پریولینٹ ہے تو ہم ایک سیمپل لے کے اور ایک اچھا خاصا بڑا سیمپل لے کے یو you نو know جو ہزاروں سے سبجیکٹس پہ بیسڈ ہوگا ہم اپنا جو بھی اسسمنٹ ٹول ہوگا وہ ایڈمنسٹر کریں گے اس کی بیسس پہ ہمیں انفارمیشن جو ملے گی اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ مثال کے طور پہ اگر ہم نے دس ہزار سبجیکٹس کو یہ ٹور ایڈمنسٹر کیا مختلف شہروں میں اور مختلف ایج, ایج کے لوگوں کو مختلف جینڈر کے لوگوں کو تو اس کی بیسس پہ ہمیں یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنے پرسنٹ لوگوں میں جو تھے وہ ڈپریس تھے یا ڈپریشن آف سم سارٹ ان میں تھا تو یہ بیسیکلی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک جو چیز ہے ایک جو کنڈیشن جو ہے وہ آیا ہے یا نہیں ہے اور اگر ہے تو کس حد تک ہے تو ایکچولی ڈسکرپٹیو ریسرچ جو ہیں یہ ایک قسم کا ریزن بنتی ہیں فار آس ٹو پرسو ریسرچ ان ادر ایریاز اس سے بے شمار ذہن میں آتے ہیں کہ اچھا اگر ایک اگر دو قسم کا ڈپریشن موجود تھا ایک ریكٹو ڈپریشن تھا ایک یو نو بائیپولر ڈپریشن تھا تو اچھا دیکھتے ہیں کہ كوئی ان میں آپس میں كوئی رشتہ ہے یو you نو know, میرا مطلب ہے پھر بے شمار مختلف آئیڈیا ذہن میں آتے ہیں جس کی بیسس پہ ریسرچز کیری آؤٹ کی جاتی ہیں اور ذہن میں یہ رکھیں ریسرچ جو ہے اس کے پیچھے ہمیشہ ایک ایک آئیڈیا ہوتا ہے ایک خیال ہوتا ہے اس چیز کو چیک آؤٹ کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے جس کو ہم ہائپوتھس کا بھی نام دیتے ہیں جب ہم سائنٹیفک ریسرچز کرتے ہیں لیکن اس کی میں بات تھوڑے دیر میں دوبارہ سے کروں گا ذہن میں یہ رکھی کہ یہ جو ڈسکرپٹیو ریسرچ ہوتی ہیں یہ خاص طور پہ ایپیڈیومولوجیکل اسٹڈیز کے حوالے سے استعمال ہوتی ہیں ایپیڈیومالوجیکل کا مطلب ہے کہ وہ کنڈیشنز جن کا تعلق بیماری سے ہے تو بیماری کی پریولنس جو ہے اس کو پروو کرنے کے لیے اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے یہ چیزیں کیری آؤٹ کی جاتی ہیں یہ ریسرچز خاص طور پہ کیری آؤٹ کی جاتی ہیں دوسری ٹائپ آف ریسرچ جو ہے اس کو ہم کو ریلیشنل ریسرچ کہتے ہیں کو ریلیشنل ریسرچ جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے پہلی والی ڈسکرپٹیو ریسرچ سے اس ریسرچ میں خاص طور پہ چیزوں کے درمیان یو نو ریلیشن شپ کو اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ یو نو ہم ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ جی سگریٹ سموکنگ جو ہے اس کا لنگ کینسر کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ ہے آپس میں ان کا کوئی کو ریلیشن ہے یہ چیز ممکن ہے کہ جی جو سگریٹ زیادہ پیتے ہیں ان کو لنگ کینسر زیادہ ہوتا ہو تو بیسیکلی اس میں جو چیز ہے اس میں اتنا زیادہ ہم ویسے مائنڈ میں ہم اتنا زیادہ کاز اینڈ افیکٹ پہ فوکس نہیں کرتے ہم ریلیشن شپ پہ فوکس کرتے ہیں کاز اینڈ افیکٹ پہ اس لیے فوکس نہیں کرتے کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کو ریلیشنل اسٹڈیز میں آپس میں چیزوں کے درمیان ویریبلس کے درمیان کنڈیشنز کے درمیان تو ریلیشن شپ سمجھ آ جاتا ہے لیکن کئی دفعہ اور ویریبلس بھی ورک کر رہے ہوتے کوئی تیسرا ویریبل بھی فیکٹر بھی ورک کر سکتا ہے کوئی چوتھا بھی ورک کر سکتا ہے سو لہذا ہم پھر کاز اینڈ افیکٹ نہیں ڈھونڈتے صرف ریلیشن شپ ڈھونڈتے ہیں اس میں اور اس میں ذہن میں یہ رکھیے کہ جو جب ہم ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں تو ریلیشن شپ جو ہے وہ دو طرف جا سکتا ہے ایک نگیٹو اس کا رخ ہوتا ہے جس کو ہم مائنس کی سائڈ کہتے ہیں نیگیٹو ریلیشن شپ اور ایک پازیٹیو ریلیشن شپ ہو سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ پازیٹیو ریلیشن شپ ہماری مراد یہی ہے کہ دونوں چیزوں کے درمیان میں ایک اچھا ریلیشن شپ تعلق ہے اگر ایک چیز بڑھتی ہے پازیٹیو سائڈ پہ تو دوسری بھی بڑھتی ہے اور نگیٹو کا مطلب ہے کہ اگر ایک بھٹتی ہے تو دوسری گھٹتی ہے تو لہٰذا دس از ہاؤ ویٹ ایٹ دا ریلیشن ڈائریکشن شپ کی اس میں ایک لمیٹیشن جو اس کی ہے وہ یہی ہے کہ کاز اینڈ افیکٹ اس ریسرچ ڈیزائن میں جو ہے وہ اس پہ ہم زیادہ فوکس نہیں کرتے اب میں بات کرنی چاہوں گا ایکسپیریمنٹل ڈیزائنس کی ایکسپیریمنٹل ڈیزائن میں جو ریسرچر ہوتا ہے یا جو سائیکولوجسٹ ہوتا ہے اس کا کنٹرول بہت حد تک چیزوں پہ ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کو کنٹرول اور مینوپلیٹ کرنے کرتا ہے فار اے سیٹن ریزن اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جب انڈیپینڈنٹ ویریبل کو کے ڈفرینٹ لیولز پہ اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے یا اس کو دیا جاتا ہے یا, یا روکا جاتا ہے تو اس کا پھر اثر ڈیپینڈنٹ ویریئبل پہ کیا पड़ता ہے اس کی مثال کچھ تھوڑی سی میں یوں دینا چاہوں گا کہ لیٹ سے کہ اگر انڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہے وہ ایک ٹریننگ پروگرام ہے مثال کے طور پہ کسی نے ہوٹل میں جاب کرنی ہے जॉब کی है کرنی ہے اور اس کے لیے اس کو ایک ٹریننگ پروگرام میں سے گزرنا پڑتا ہے تو وہ پھر یہ دیکھتا ہے کہ وہ لوگ جن کو ٹریننگ دیا جاتا ہے ان کی پرفارمنس پہ اس ٹریننگ پروگرام کا کیا اثر پڑتا ہے اور وہ لوگ جنہیں ٹریننگ پروگرام نہیں دیا جاتا یا اس میں سے وہ نہیں گزرتے تو ان کی پرفارمنس جو ہے اس پہ کیا اثر پڑتا ہے اسی طرح تو بیسیکلی یہ جو ٹریننگ پروگرام ہے اس کو ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ویریبل اور پرفارمنس جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیپینڈنٹ ویریبل اسی طرح یہ اور سچویشن میں بھی انڈیپینڈنٹ ویریبل کسی بھی ٹائپ کا ہو سکتا ہے کوئی کنڈیشن ہو سکتی ہے کوئی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے کوئی ٹریننگ ہو سکتی ہے ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹڈی کی گئی تھی جس میں یہ دیکھا گیا کہ وہ ویٹرز جو اچھے طرح ڈریسڈ اپ ہوتے ہیں صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوتے ہیں ویل پرسڈ کپڑے پہنے ہوتے ہیں کوئی بو یا ٹائی بھی لگائی ہوتی ہے جب وہ ویٹ کرتے ہیں اور سرو کرتے ہیں تو اس کا کیا اثر پڑتا ہے کسٹمر پہ تو دیکھنے میں یہ آیا کہ جب ویٹر چا کو جو بند اور اچھا ویل well گرسٹ ہوتا ہے اور اچھی طریقے سے ڈیل کرتا ہے تو کھانے کا مزہ جو ہے وہ کسٹمر کو زیادہ آتا ہے اس کو اس ماحول کا زیادہ یو you نو know, اور ایز اے ریزلٹ آف دیٹ ان کو ٹپس زیادہ ملتے ہیں اٹس ویری انٹرسٹنگ ٹو سی ہاؤ درز دا کوز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ جو اسٹیبلش چیزوں کے درمیان ہوتا ہے تو یہ جو ایکسپیریمنٹل ڈیزائن ہے اس طرح کی جو ریسرچ ہے یہ خاص طور پہ دو چیزیں کرتی ہے یہ ایک تو کوز اینڈ افیکٹ ریلیشنشپ چیزوں کے درمیان اسٹیبلش کرتی ہے اور دوسرا یہ ڈیٹرمنٹ کرتی ہے کہ جو ٹریٹمنٹ ہے ان فارم آف دا انڈیپینڈنٹ ویریبل اس کا کیا اثر پڑتا ہے آن دا پرفارمنس اور بہیویئر اور دا کنڈیشن آف دا سبجیکٹ تو دس از دس از اے ویری سائنٹفکلی کنٹرول کائنڈ آف اے سیچویشن تو زین میں آپ یہ رکھیں کہ کسی بھی ریسرچ ایکسپریمنٹ کو اچھا بنانے کے لیے یا سائنٹیفک بنانے کے لیے یا ایکسپریمنٹل بنانے کے لیے اس میں دو کنڈیشنز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں ایک تو اس میں انڈیپینڈنٹ ویریئبل ہونا بہت ضروری ہے یہ لازمی ہے اور دوسرا اس میں ایک ایکسپریمنٹل کنٹرول ہونا ضروری ہے یہ اسی سے کنیکٹڈ ہے اور تیسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سبجیکٹس کو لوگوں کو رینڈملی اسائن کیا جائے ایکسپریمنٹل انڈیپینڈنٹ ویریبل سے مراد میری یہی ہے کہ جی ایک ایسی ٹریٹمنٹ یا ایک ایسی کنڈیشن ضرور ہو جس کا ہم امپیکٹ یا اثر ہم سٹڈی کرنا چاہ رہے ہوں دوسرے سبجیکٹس کے اوپر اور ایکسپریمنٹل کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا بھی گروپ ساتھ ہونا چاہیے جس کو وہ ٹریٹمنٹ نہ مل رہی ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک کنٹرول گروپ نا ایکسپیریمنٹلی کنٹرولنگ انڈیپینڈنٹ ویریبل کہ ایک گروپ کو آپ نے وہ دیا اور دوسرے کو وہ نہیں دیا اور رینڈم اسائنمنٹ سے مراد یہ ہے کہ جو سبجیکٹس ہیں لیٹس کہ اگر ایک ایسی ریسرچ ہے جو کہ یونیورسٹی سیٹنگ میں یا آپ اپنی آرگنائزیشن کی سیٹنگ میں کر رہے ہیں اسکول سیٹنگ میں کر رہے ہیں تو وہاں پہ انویریبلی جو جو گروپ سائز ہوتا ہے جو سمپل سائز جو ہوتا ہے وہ اتنا لارج نہیں ہوتا وہ کئی دفعہ سو لوگوں کا ہوتا ہے کئی دفعہ اسی لوگوں کا ہوتا ہے کئی دفعہ مطلب اراؤنڈ ہی ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ لازمی ہوتا ہے اس طرح کی سچویشن میں کہ آپ ان سبجیکٹ کو رینڈملی اسائن کریں رینڈملی اسائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہ کریں کہ کہ جو آپ جن کو جانتے ہیں ان کو ایک گروپ میں ڈال دیں جن کو نہیں جانتے ہیں ان کو دوسرے گروپ میں ڈال دیں وہ رینڈم اسائنمنٹ نہیں ہوگا رینڈم اسائنمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ ایک قسم کی قرآن ہی کر لیں آپ نے اگر سو سبجیکٹس آپ کے پاس ہیں تو آپ ایک ایک بول لے لیں یا ایک کوئی بھی کنٹینر لے لیں اس میں سو پرچیاں ڈال دیں اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ پرچی نکالی جو پہلی پرچی نکلے گی وہ ایک گروپ میں جائے گا جو دوسری پرچی نکلے گی وہ دوسرے گروپ میں جائے گا تو دس از کور رینڈم اسائنمنٹ ٹو دفرنٹ گروپ اب آپ کو یہ بھی میں اسی وقت بتاتا چلوں کہ یہ ایکسپیریمنٹل ڈیزائن جو ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا گول کیا ہے اس کا بیسکلی مقصد ہے ریلیشن شپ آف اٹن کنڈیشن اور جسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ چاہے ٹریٹمنٹ ہو یا کوئی بھی ہو آن آن دا جس کے اوپر وہ چیز لاگو کی جا رہی ہے تو پرپز اس کا اس, اس ڈیزائن کا جو پرپز ہے وہ یہی ہے کہ باقی اور جو بھی آلٹرنیٹ ہائیپوتھس ہیں ان ہائیپوتھس کو you know ان کو نکال دیا جائے نکال دینے سے مراد یہ ہے کہ انہیں ڈسپرو کر دیا جائے کہ وہ دے آر ناٹ ٹرو کیونکہ اور جو کنفارننگ ویریبلز ہیں یا اور چیزیں جو ہیں جو اثر انداز ہو سکتی ہیں ان کو نکالنا تھرو ایکسپیریمنٹل ڈیزائن از دا پرپز آف دا ریسرچ مثال کے طور پہ اگر ہم ایک نئی تھیراپی انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی گروپ دو گروپ ہیں ایک گروپ کو ہم نئی تھیراپی دیتے ہیں اور دوسرے گروپ کو ہم پرانی تھیراپی دیتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ جی نئے تھراپی والے گروپ کا ریزلٹ کیا رہا ہے اور پرانی تھیراپی والے گروپ کا کیا رہا اس سے ہمیں یہ بھی پتا چل جائے گا کہ آیا یہ جو نئی تھرپی ہے از اٹ مور افیکٹرپی ناٹ تو دس از ہاؤ وی کین ٹو یوز دیز ایکسپیریمنٹل اس جنکچر پہ آئی تھنک آلسو ویری امپورٹنٹ کہ ہم تھوڑی سی بات ٹائپس آف ویریبلس کی بھی کرتے کیونکہ ویریبل پلے امپورٹنٹ پارٹ انیسرچ ڈیزائننگ تو میں نے جس پہلے بات انڈیپینڈنٹ ویریئبل کی تو ایک دفعہ پھر میں بتاتا چلوں کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل سے مراد وہ ویریبل ہے جو کہ ریسرچر کے کنٹرول میں ہوتا ہے اس کو وہ اپنی مرضی کے مطابق اس کا ایکسپوئر سبجیکٹس کو دیتا ہے یا روکتا ہے یا لیولس ڈٹرمن کرتا ہے یا اس کو مینوپلیٹ کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اپنی نفسیات کی زبان میں کہ ڈائریکٹ کنٹرول آف دا ریسرچر جس طرح ٹریٹمنٹ ہے کہ آیا ٹریٹمنٹ یو نو دینا ہے نہیں دینا کتنی دیر دینا ہے پانچ منٹ دینا ہے دس منٹ دینا ہے یہ سارا کچھ دس از انڈیپینڈنٹ ویریبل پھر دوسرا جو ویریبل جو بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کو جاننا وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے آپ یہ جاننا چاہیں گے واٹ از دا ڈیپینڈنٹ ویریبل ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے کہ یہ جو چیز جو ویریبل انڈیپینڈنٹ ویریبل کا اثر جو ہے وہ کس حد تک پڑا یا نہیں پڑا کہ آیا اس کا اثر مصبت طریقے سے پڑھا کچھ نہیں پڑھا یا نیگیٹو طریقے سے پڑھا تو وہ اس کو ہم ڈیپینڈنٹ ویریبل کہتے ہیں اسی طرح جو تیسرا ایک ایلیمنٹ ہے وہ کنٹرول ویریبلس کا ہے کنٹرول ویریبل سے مراد ہے کہ وہ ویریبلس جن کو ریسرچ ڈیزائنر کو اپنا ڈیزائن بناتے ہوئے کچھ کنٹرول کرنا پڑتا ہے یو you نو know, اس میں اس کا جو کنٹرول ہے وہ انوائرمنٹل کنٹرول ہو سکتا ہے وہ ہسٹری کا کنٹرول ہو سکتا ہے وہ انوائرمنٹ وہ یہ کنٹرول ہو سکتا ہے کہ کتنے کتنے ایک فکس پیریڈ کے بعد ایکسپوجر چیزوں کا دینا ہے وہ کنٹرول ان فارم اف ایج ہو سکتا ہے کہ آپ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کس ایج کے لوگوں کو دینا ہے وہ ان کی ایج کیا ہونی چاہیے تو اس طرح دیز آر دا کائنڈ آف کنٹرولس دیٹ وی ریسرچر نیڈس ٹو کیپ ان مائنڈ وین ڈیولپنگ ڈیزائن اسی طرح جو چوتھا ویریبل ایک اور ہے وہ رینڈم ویریبل ہے رینڈم ویریبلز مراد یہی ہے کہ یہ وہ ویریبلز ہوتے ہیں جن کو جنرلی ہم ذہن میں رکھتے ہیں کہ بھائی ان کا تو نہیں کوئی اثر پڑ سکتا ریسرچ ڈیزائن کے اوپر رینڈملی کہ مثال کے طور پہ اگر اگر, اگر ایک چیز آپ نے ایک دفعہ وہ ٹیسٹنگ صبح کو کر دی پھر دوپہر کو کر دی تو اس کا اس... وہاں پہ ہم اس طرح کے رینڈم ویریبلز کو بھی کنٹرول کرتے ہیں اور اسی طرح پھر کنفاؤنڈنگ ویریبلز ہیں تو یہ بیسکلی ان ویریبلس کو جاننا اور سمجھنا جو ہے that is very, very important. Now, I want to talk about some concepts about experimental research that is very important. The concept of reliability is a concept. Reliability is a concept of my if an experiment is repeated over and over again, does it get the same results that it got the first time? اگر ایک ٹریٹمنٹ کا جو رزلٹ پہلی دفعہ ملا ہے اگر وہ دوبارہ دوسری دفعہ ریپیٹ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ریسرچ ڈیزائن ہے وہ اتنا ریلائیبل نہیں ہے سو سو ریلائبلٹی جو ہے دیٹس اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر ان ریسرچ کیونکہ خاص طور پہ جب سائیکولوجیکل ٹیسٹ ڈیولپ کیے جاتے ہیں جو ٹیسٹنگ ٹولز ہوتے ہیں ان میں تو بار بار ایک ہی ٹیسٹ کو بے شمار ڈفرینٹ پاپولیشنس پہ بے شمار ڈفرینٹ لوگوں پہ ون ہیز ٹو یوز اٹ تو اگر وہاں پہ ریلائبلٹی کا فیکٹر ایک انسٹرومینٹ کا پور ہوگا تو پھر جو اس کے جو ریزلٹ ہوں گے وی ول ناٹ بی ایبل ٹو اٹیچ اے لوٹ آف ویٹیج ٹو اٹ سو ان آرڈرس اور ڈیٹا اٹ از ویری امپارٹینٹ کہ اس میں یہ ابیلٹی ہو کیپبلٹی ہو کہ وہ چیز جب اس انداز سے ریپیٹ کی جائے دوبارہ سے استعمال کی جائے تو وہ وہی رزلٹ اس سے ہمیں ملے جو پہلی دفعہ میں لاتا دوسری جو چیز ہے وہ انٹرنل ویلیڈیٹی کہلاتی ہے انٹرنل ویلیڈیٹی سے مراد یہ ہے کہ آپس میں جو ویریبلس کے درمیان ایک ریلیشن شپ ہے وہ جو ہے وہ کتنا ویلڈ ہے انٹرنل ویلیڈیٹی سے یہ ہوتا ہے کہ کم از کم جو ہم چیزیں میجر کرنا چاہ رہے ہیں ہم وہ میجر کر سکتے ہیں سو انٹرنل ویلیڈیٹی فار اینی ریسرچ از ویری ویری اسینشیل انٹرنل ویلیڈیٹی جو ہے وہ ایک انسٹرومنٹ کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ایک پائیدار انسٹرومنٹ مزید بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اسی طرح ایکسٹرنل ویلیڈیٹی ہے ایکسٹرنل ویلیڈیٹی سے مراد یہی ہے کہ آیا یہ جب چیز ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں سے نکال کے یو you نو know, باہر کی انوائرمنٹ میں ایسی انوائرمنٹ میں جو کہ ہو سکتا ہے اس سے ذرا مختلف ہو جس انوائرمنٹ میں یہ انسٹرومنٹ بنایا گیا تھا جب وہاں پہ بھی یوز ہوتی ہے تو آیا وہاں پہ باہر کے فیکٹرز کا اس اسپیس حد تک تو اثر نہیں پڑتا کہ اس کے ریزلس جو ہیں وہ افیکٹڈ ہو جائیں تو دیٹ از واٹ وی مین بائی ایکسٹرنل ویلیڈیٹی تو یہ جو تین جو کانسیپٹس ہیں یہ جو تین ایلیمنٹس ہیں یہ ایک خاص حد تک کسی بھی ریسرچ میں ہونے یا, یا کسی بھی ریسرچ پروجیکٹ میں ہونے یا اس کی ڈیولپمنٹ میں ہونے اور خاص طور پہ اگر ہم بات یو نو ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کا کر رہے ہیں تو یا ٹیسٹ کنسٹرکشن کی کر رہے ہیں اس میں ان کی ان کا ہونا بہت امپارٹینٹ اور اور ضروری ہوتا ہے اب ایک اور بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے جو ہمارے سفر میں جو ریسرچ کے سفر میں جس کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے وہ ہائیپوتھس کا کانسیپٹ ہے ہر ریسرچ جو ہے وہ ہائپوتھس کے اراؤنڈ ریوالو ہوتی ہے تو آپ جاننا چاہیں گے کہ ہائیپوتھس کیا چیز ہوتی ہے ہائیپوتھس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ریسرچر کا گیس ہوتا ہے یو نو ایس از اے انٹیلیجنٹ سافٹ ویئر گیس ایک ریسرچر کے ذہن میں آتا ہے کہ جی اگر اس چیز کو یوں کر لیا جائے تو اس کا یہ اثر ہوگا سو دیٹس این ہائپوتھس اب ہائپوتھس جو ہے اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک ریسرچ کو ایکسپریمنٹل بنانا اس کو سائنٹفک بنانا تو کئی قسم کے ہائپوتھس ہیں اس میں میں پہلے بات کرنا چاہوں گا ریسرچ ہائپوتھس کی ریسرچ ہائپوتھس جو ہے اس میں جس طرح میں نے پہلے انڈیپینڈنٹ ویریبل کی بات کی تھی اس میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اب فار انسٹنس ہم بات کرتے ہیں ایک ٹریٹمنٹ کی ہم کہتے ہیں جی بیہیویئر تھراپی از فار انسٹنس دا ٹریٹمنٹ جو استعمال ہو رہی ہے ہم کہتے ہیں کہ جی اگر ان لوگوں کے ساتھ اگر ان کی کنڈیشن لٹ سے ہے خوف کی مین د پیپل ہو آر سفرنگ فروم فیئر ہم کہتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ behavior therapy کی یہ technique استعمال کی جائے اور دس دن ان کو دس سیشن دیے جائیں technique ٹیکنیک کے تو ان کا جو فیئر ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا so, that's an تو ڈیٹس این ہائیس تو اس میں جو ٹریٹمنٹ ہے بہیویئر تھراپی جو ہے وہ ہوگا so, لہٰذا اس طرح کے ریسرچ ہائپوتھس میں انڈیپینڈنٹ ویریبل کا ہونا لازمی ہے تو فیئر کا دور ہونا جو ہے یو you نو know, وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگا سو دیور فور ریسرچ ہائپوتھس میں یو نو دس بہت انڈیپینڈنٹ ویریبل اور اس کا ایک اثر اور ڈیپینڈنٹ ویریبل پہ دیکھا جاتا ہے آئی مین انڈیپینڈنٹ ویریبل ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ریسرچ ڈیزائن کس قسم کا ہے دوسرا جو ہائپوتھس دوسری قسم کا جو ہائپوتھس ہے اس کو ہم نل ہائپوتھیس کہتے ہیں نل ہائپوتھس سے مراد یہ ہے کہ اس میں اسمشن جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دو ویریبلس جن کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے ان میں کوئی آپس میں رشتہ نہیں کوئی تعلق نہیں تو نل ہائپوتھس جو ہے وہ ایک قسم کا پروسیس آف ایلیمنیشن سے ہم اپنی ریسرچ کے بارے میں سپورٹ یا ادروائز ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں نل ہائپوتھس سے ہم جو چانس فیکٹرز ہوتے ہیں ان کو ختم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہم چانس کی وجہ سے کوئی ریزلٹس اگر ہمیں ملتے ہیں تو اس کو ریموو ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں سو ان ادر ورڈ ریسرچ میں اگر نل ہائپوتھس ڈسپروو ہو جائے کہ جی کوئی تو اس, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہماری جو ریسرچ تھی جو ہمارا سمشن تھا وہ, وہ ٹھیک ہو گیا تو ریسرچ جو نل ہائپوتھس ہے ویری امپورٹنٹ فیکٹر اس پہ ہم باقی جو اثر یا امپیکٹ اور چیزوں کا ہمارے انڈیپینڈنٹ ویریبل پہ پڑ سکتا ہے اس کو ہم رول آؤٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اب تیسرے ہائپوتھس کی میں بات کروں اس کا اس کو ہم کہتے ہیں آلٹرنیٹو ہائیپوتھس آلٹرنیٹیو ہائیپوتھس مراد یہی ہے کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کے علاوہ ویریبلس کا اثر ریسرچ پہ پڑنا اور وہ کئی قسم کے اثر ہو سکتے ہیں یہ آلٹرنیٹیو ہائپوتھس جو ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے اور اس کو خاص طور پہ ہمیں ریسرچ میں اس کا اس کا دھیان رکھنا ہمیں چاہیے یہ کئی قسم کے ہائپوتھس ہوتے ہیں میں تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا تاکہ آپ سب کو پتہ چل سکے کہ الٹرنیٹیو ہائپوتھس کیا ہوتے ہیں پہلا جو الٹرنیٹیو ہائپوتھس ہے وہ یہ ہے کہ سبجیکٹ افیکٹ اور سلیکشن افیکٹ اس کو ہم کہتے ہیں سبجیکٹ ایفیکٹ اور سلیکشن ایفیکٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک ریسرچ کیری آؤٹ آپ کر رہے ہیں تو اس میں کہیں غلطی سے آپ نے یہ تو نہیں کیا کہ آپ نے کچھ ایسے لوگ اپنی مرضی کے کچھ لوگ ایک گروپ میں ڈال دی ہوں ٹریٹمنٹ کے اور کچھ اور لوگ دوسری گروپ میں ڈال دی ہوں یا کئی دفعہ خاص طور پہ اگر ریسرچز یونیورسٹیز میں کیری آؤٹ کی جا رہی ہوں تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ تو جو سائیکالوجی کے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں سبجیکٹس بنتے ہیں وہ تو بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ جی وی وانٹ ٹو بی سبجیکٹس ان دا ایکسپیریمنٹ اینڈ وی وانٹ ٹو لرن دیٹ وے تو یو نو تو وہ تو بار بار آ کے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں بنائیں سبجیکٹس تو اگر آپ نے ان کی ایکسائٹمنٹ دیکھتے ہوئے ان کو ایک گروپ میں ڈال دیا لیٹس اے ٹریٹمنٹ گروپ میں ڈال دیا اور وہ دوسرے سبجیکٹس جو ہیں جو سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں کمپیوٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں یا انجینئرنگ کے اسٹوڈینٹس ہیں یو نو ان کی ہو سکتا ہے اتنی موٹیویشن ایکسپریمنٹ کے اراؤنڈ نہ ہو اگر ان کو آپ کنٹرول گروپ میں ڈال دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوا کہ آپ نے لاشعوری طور پہ ایک, ایس ایک اور ایسا ویریبل ایڈ کر دیا جس کو سبجیکٹ ایفیکٹ یا سلیکشن ایفیکٹ ہم کہہ سکتے ہیں تو ان چیزوں کو یو you نو know ہمیں بڑے دھیان سے مانیٹر کرنا ہوتا ہے اور اس کی جو اس کا جو سلوشن ہے ایک کامن سولوشن ایک ایک جو بڑا سمپل سولوشن ہے وہ یہی ہے کہ کسی کو بھی آپ ان بیسس پہ ایکسائٹمنٹ یا انٹرسٹ یا موٹیویشن کی بیسس پہ گروپس میں نہ ڈالے بلکہ رینڈملی ان کو وہ جو میں نے پہلے میتھڈ آپ کو بتایا تھا ایک اپنی ٹوپی اتار کے پرچیاں بنا کے ان پرچیاں ڈال کے اور چن لیں کہ بھائی کون کس گروپ میں جائے گا اس سے کم از کم یہ جو موٹیویشن فیکٹر ہے انٹرسٹ فیکٹر جو ہے یہ پھر ایونلی اسپریڈ آؤٹ ہو جائے گا یہ پھر آپ کے ریزلٹس کو اس کی وجہ سے یو نو بائیس ریزلٹس نہیں آئیں گے اسی طرح دوسرا ایک اور آلٹرنیٹو ہائپوتھس جو ہے وہ ہسٹری افیکٹ کہلاتا ہے ہسٹری افیکٹس مراد یہ ہے کہ کئی دفعہ جب آپ ریسرچ کیری آؤٹ کر رہے ہوتے ہو, خاص طور پہ اگر آپ کی جو ریسرچ ہے وہ تھوڑی سی لانگیٹیوڈن ریسرچ ہے یا ایسی ریسرچ ہے جو کئی مہینوں میں اسپریڈ آؤٹ ہوئی ہوئی ہے تو اس میں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ایونٹ ہو جاتا ہے باہرز نیچورل کلیمٹی کے انکم یو نو سم ٹائمز سائکلونس کے انکم سم ٹائمز ارتھ کویکس کے انکم یو نو کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جس کا امپیکٹ جو ہے وہ سبجیکٹس پہ پڑ سکتا ہے تو اس طرح کی چیزوں کو بھی اپنا مانی مانیٹر کرنا بہت ضروری ہے اور یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ان کو بھی کنٹرول کیا جائے اب تیسرا جو ہائپوتھس جس کی میں بات کرنی چاہوں گا وہ میچوریشن کا ایفیکٹ ہے میچوریشن کے ایفیکٹ سے میری مراد یہ ہے کہ کئی دفعہ ایک چیز جب ایک ریسرچ جو ہے وہ لمبی چل رہی ہو تو اس میں جو سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ان کو بڑی انسائٹ ڈولپ ہونی شروع ہو جاتی ہے ریسرچ کے بارے میں ان کو یہ پتا چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ جی یو نو واٹ از اٹ وی آر گوئنگ تھرو ان کو جب ان کو چیک لسٹ دی جاتی ہیں یا ان کو ٹیسٹ دیے جاتے ہیں یا ان کو انسٹرکشن دی جاتی ہیں تو ان کا اپنا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ان کو چیزوں کے بارے میں بہتر پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس میچوریشن افیکٹ کی وجہ سے بھی کئی دفعہ ریزلٹس افیکٹ ہو سکتے ہیں تو لہذا ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ اگر ہم ایک سے زیادہ گروپس یوز کر رہے ہیں سبجیکٹس کے تو دونوں گروپس کی جو میچوریشن کا ٹائم پیریڈ ہے وہ ایک جتنا ہی ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ نے ایک گروپ سے تو دو مہینے لگائے ہوں اپنے ٹیسٹنگ کے لیے اور دوسرا گروپ جو ہے اس سے چار مہینے لگائے ہوں ٹیسٹنگ کیری آؤٹ کرنے کے لیے تو یہ ان آرڈر ٹو کنٹرول اینڈ رول آؤٹ دی میچوریشن افیکٹ اٹ از امپورٹنٹ دیٹ دا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ملتا جلتا ایک تقریباً ایک جتنا ہی اگر ہو سکے تو ایک جتنا ہی ہونا چاہیے تاکہ میچوریشن جو ہے وہ سب سبجیکٹ کی ایک جیسی ہو اسی طرح پھر ایک اور ایلیمنٹ جو الٹرنیٹ ہائیپوتھس میں آتا ہے وہ ایکسپیریمنٹل ایکسپیکٹینسی کا آتا ہے کہ ایکسپیریمنٹل ایکسپیکٹینسی سے مراد یہ ہے کہ اگر میں مثال کے طور پہ ایکسپیریمنٹ کیری آؤٹ کر رہا ہوں اور میں ایکسپیریمنٹ آؤٹ جو کر رہا ہوں وہ ایک ایسی ٹریٹمنٹ کے جو میں استعمال کرتا ہوں تو obviously ی میں میں ہو سکتے شعوری طور پہ تو نہ چاہوں لیکن لا شعوری طور پہ کیونکہ وہ وہ میرا بیگ ہوگا وہ میری وہ میرا ایریا آف ایکسپرٹیز ہوگی تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کے جو اثر ہے جو ٹریٹمنٹ کا اثر جو ہے وہ اچھے سے اچھا میرے کلائنٹ پہ پڑے تاکہ جو چیز میں کر رہا ہوں اس کا سپورٹیو ایویڈینس ملے وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کے اراؤنڈ ہمیں یو نو ثبوت ملے کہ ہاں یہ جو طریقہ کار ہے یہ واقعی اچھا ہے اس سے واقعی چینج آتی ہے سبجیکٹس پہ اس سے واقعی جو ڈپریشن ہے وہ دور ہوتا ہے اس سے واقعی جو سائیکولوجیکل ایموشنل ڈسٹربنس ہے وہ کم ہوتی ہے تو یہ جو ایکسپریمنٹر کی ایکسپیکٹنسی ہے یا اس کو ہم ایکسپریمنٹر باعث کہتے ہیں یہ کئی دفعہ اثر انداز ان نوئنگلی ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کو بھی اٹ از ویری ویری امپارٹنٹ اینڈ اسینشیل for the experimenter to keep it in mind کہ وہ ایسی چیز نہ ہونے دے اور خاص طور پہ یہ جب scoring یا reporting یا interpretation ہوتی ہے چیزوں کی اس وقت یہ چیز زیادہ اپنے آپ کو manifest کر سکتی ہے تو اس کا جو ایک کامن سلوشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ خود سے یو you نو know, آپ آپ اس چیز کو ریپ نہ کریں آپ اس کے خود سے جج نہ بنیں آپ جو ریٹنگ ہے یا سکورنگ جو ہے چیک لسٹ کی وہ کسی اور کے ہاتھ میں پکڑا لیں اس سے کم از کم یہ ہو جائے گا کہ ریٹر کوئی اور ہو جائے گا تو پھر اس ریٹر ہوپ اس ریٹر کا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہوگا ٹو سی ون کائنڈ آف ریزلٹ اور دی ادر کائنڈ آف ریزلٹ اسی طرح ایک اور جو پانچواں جو ٹائپ آف آلٹرنیٹ ہائپوتھس ہے اس کو ہم ڈیمانڈ کریکٹرسٹکس کا ہیپتس کہتے ہیں اور بلکہ اس کو نفسیات میں تو ہم ہوتھون افیکٹ کا نام دیتے ہیں. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فنومنا ہے جس کو ہمیشہ ریسرچر کو ذہن میں رکھنا چاہیے آپ نے رسیبو کا بھی نام سنا ہوگا یہ کچھ اس سے ملتی جلتی بات ہے پلیسیو افیکٹ کی طرح کی بات ہے یہ جو ہیپوتھس ہے یہ بیسڈ ہے اس ریشنل پہ اس تھنکنگ پہ کہ جب لوگوں کو یہ کہا جائے کہ جی تمہارے جب تم اس ٹریٹمنٹ میں سے گزرو گے تو تم بہتر ہو جاؤ گے تو وہ واقعی بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہاتھون ایفیکٹ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہاتھون جو ہے یہ امریکہ میں ایک جگہ ہے جہاں پہ ایک بہت بڑی فیکٹری تھی یہ اوہائیو میں امریکہ میں یہ یہ واقعہ ہے واقع ہے یہ جگہ وہاں پہ انہوں نے یہ دیکھا سائیکالوجسٹ نے ریسرچ کیری آؤٹ کی پوری کئی ہزار لوگوں پہ انہوں نے یہ دیکھا کہ جب ان لوگوں کو کہا گیا کہ بھائی اچھا اب ہم تمہاری انوائرمنٹ بدلنے لگے ہیں اور تمہارے جو کمرے ہوں گے ان کو صاف ستھرا کرنے لگے ہیں اور نئی نئی لائٹس لگائیں گے اور اچھے روشن کمرے ہوں گے تو اس سے تمہاری جو جب ورک پلیس میں یہ امپروومنٹ آ جائے گی تو تمہارا کام بہت بہتر ہو جائے گا تو واقعی انہوں نے دیکھا کہ جب وہ لائٹس وغیرہ لگ گئیں اور چیزیں تھوڑی سی چینج ہو گئی تو یو نو کام بہتر ہو گیا اسی طرح جب انہیں کہا گیا کہ اچھا اب ہم تمہیں یو نو لنچ بریک میں ہم تمہیں چائے بھی مہیا کیا کریں گے تو اس سے بھی تمہارا جو موٹیویشن اور افیکٹ جو موٹیویشن ہے بہتر ہو جائے گی تو وہ واقعی ان کی موٹیویشن بہتر ہوگی ان ادر ورڈ اس یہ جو ڈیمانڈ کریکٹرسٹک ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو ریسرچر ہوتا ہے اس سے سبجیکٹس جو ہے وہ ایک ایکسپیکٹیشن ایک وابستہ کر لیتے ہیں وہ وہ اپنے اوپر ایک قسم کی یہ ڈیمانڈ اپنے اوپر لاگو کر لیتے ہیں کہ وی ہیو ٹو بی گڈ سبجیکٹس ان ادر ورڈ یو نو ہمیں ہمیں ایسا کر کے دکھانا چاہیے جس سے کہ ہمارا جو یو you نو know, جو چاہے وہ مینجمنٹ ٹیم کے لوگ ہوں چاہے وہ ریسرچر ہوں چاہے وہ سائیکالوجسٹ ہوں چاہے وہ آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ ہوں یا جو بھی ان کے ساتھ کام کر رہا ہے یا جو ان کے سپیرئرز ہوں یا ان کے باسز ہوں کہ وہ خوش ہو تو اس کو ہم ایکچولی ڈیمانڈ آلٹرنیٹیو ہائیپوسیز کا نام دیتے ہیں اور اس کو اس طرح کی پرابلم کو دور کرنے کے لیے انویریبلی یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ جو ریسرچ ڈیزائنس ہیں ان کو ان کو بلائنڈ ریسرچ ڈیزائنس ہونے چاہئیں یا ڈبل بلائنڈ طریقے سے انہیں کرنا چاہیے اسی طرح ایک اور جو آلٹرنیٹیو ہائیپوسیسز ہے اس کو ہم ٹیسٹنگ افیکٹ اور ری ایکٹیویٹی کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اس کا بھی ایک اثر اور افیکٹ ریسرچ کے فائنڈنگس پہ پڑ سکتا ہے تو اس کا بھی ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے اسی طرح ایک اور جو آلٹرنیٹ ہائپوتھس ہے وہ ریگریشن آرٹیفیکٹ کہتے ہیں ریگریشن آرٹیفیکٹ سے مراد یہ ہے کہ جب ایک چیز لمبی عرصے کے لیے کی جاری ہوتی ہے تو پہلے تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ اکسپریئنس چیزوں کو ہائیز اینڈ لوز میں کر رہے ہوں کہ مثلاً کہ ڈپریشن پہ کام ہو رہا ہے تو پہلے ہو سکتا ہے کہ ایکسٹریم ڈپریشن کی اسٹیٹ میں آپ کے کچھ پیشینٹس ہوں تو جب ان سے اوور آل لانگ پیریڈ آف ٹائم کام کیا جاتا ہے اور ٹریٹمنٹ کیری آؤٹ کی جاتی ہے یا تو یا نہیں بھی کی جاتی تو وہ قدرتی بات ہے کہ وہ تھوڑی سی وہ, وہ ایکسٹریم سے ہٹ کے تھوڑا درمیان ان کی طرف ان کی جو وہ آنی شروع ہو جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یو نو موونگ ٹوورڈا سینٹر تو اس کو ایک قسم کا کا افیکٹ کا نام ہم ہم دیتے ہیں اسی طرح ایک اور جو چیز ذہن میں رکھنی چاہیے وہ انسٹرومینٹیشن کے اراؤنڈ ہے کیونکہ انسٹرومینٹیشن مائنڈ یو آلسو پلیز اے ویری ویری کوشل اینڈ امپورٹینٹ پارٹ ان ڈیٹرمنگ دا ریلائبلٹی اینڈ ویلیڈیٹی آف یور ریسرچ اگر آپ کے انسٹرومینٹس جو ہیں if they are not good, if they are not effective, if they are not meant to probe or explore your hypothesis, تو پھر جو اس سے آپ کو جو چیز ملتی ہے وہ بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی اسی طرح ایک اور جو جس کو آپ بے شک نائنتھ کنسڈر کرنے آلٹرنیٹیو ہائپوتھسز ہے وہ ہیلو effect کا ہے ہیلو افیکٹ سے مراد یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم جلد سے کام لیتے ہیں جلد بازی کس سینس میں جلد بازی اس سینس میں کہ اگر ہمارے جو جن سبجیکٹس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اگر ان میں سے کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں جو بڑے یو نو یو نو دے ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ ریسرچ یا دے وانٹ ٹو ایکٹیولی بھی انگیج ان دا ریسرچ یا دے ویری سوشل یا ہم سے وہ بہت بات چیت کرتے ہیں تو ہم ہاں اپنے اندر ایک قسم کا یہ تاثر پیدا کر لیتے ہیں کہ جی دے مسٹ بی ویری برائٹ پیپل and because they are bright people so so in you know so they will they be they will really respond well you know to the inter, to the independent variable to, to the treatment so, to isko halo effect kehte hain to so, halo effect ko se bhi bachna chahiye hame jaldbazi nahi karni chahiye aur hame you know logo ki appearances pe jo jo cheeze hai wo establish nahi kar leni chahiye 10th alternative hypothesis جو ذہن میں رکھنے والا ہے وہ اس کا تعلق ایٹریشن سے ہے ایٹریشن سے مراد یہ ہے کہ کئی ریسرچز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کیونکہ ریسرچ زہن میں آپ یہ رکھیں کہ یہ کوئی دو دن کا پروجیکٹ نہیں ہوتا یہ کوئی ایک ہفتے یا دو ہفتے کا پروجیکٹ نہیں ہوتا انویریبلی ریسرچز جو ہیں وہ کئی کئی مہینے چلتی ہیں اور یہ تو میں کراس سیکشنل ریسرچز کی بات کر رہا ہوں اگر کوئی لانگنل ریسرچ ہے وہ تو پھر کئی کئی سال چلتی ہے تو ریسرچز جو انویڈیبلی جو کراس سیکشنل ریسرچز بھی ہیں وہ انویڈیبلی کئی مہینے تو چلتی है ہیں تو جب چیز کئی مہینے چلتی ہے تو اس میں ظاہر ہے ایک ایٹریشن کا हो ایڈ ہو جاتا ہے मुराद سے مراد میری ہے کہ کچھ لوگ لٹ سے کہ آپ نے تیس سبجیکٹس کے ساتھ کام کرنا شروع کیا اور آپ کی چھ مہینے کی ریسرچ تھی تو اس میں سے پانچ جو لوگ تھے وہ تین مہینے کے بعد آنا انہوں نے بند کر دیا کچھ اور پانچ تھے انہوں نے چار مہینے کے بعد آنا بند کر دیا کچھ اور پانچ تھے انہوں نے چھ مہینے کے بعد آنا بند کر دیا اب جب یہ بیچ میں لوگ ڈراپ آؤٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں بیچ میں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اٹ از ویری اسینشیل اینڈ اٹس ویری امپورٹینٹ کہ یہ جو ایٹریشن کا فیکٹر ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جائے تاکہ یہ نہ ہو کہ ایک ٹریٹمنٹ اگر آپ یو you نو know, جو مثال میں نے پہلے دی تھی لیٹ سے کہ say, اگر آپ نئی تھیراپی کو پرانی تھیراپی سے کمپیر کر رہے ہیں تو نئی تھیراپی میں لوگ جو ہے اس میں سے اگر یو نو you know, اس میں زیادہ رہ جاتے ہیں اور پرانی تھیراپی میں سے نکل جاتے ہیں تو اس سے تو پھر کلر اس سے تو رزلٹ کلرائز ہو جائے گا یو you know, نو وہ, وہ جو ریزلٹ ہمیں ملے گا وہ اتنا ریلائبل نہیں رہے گا تو ہمیں اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ایٹریشن کا جو ایلیمنٹ ہے یہ بھی اکراس دا بورڈ کنٹرول ہو کہ اگر یو نو پانچ ادھر سے جا رہے ہیں تو بھی تقریباً پانچ ہی ادھر سے مورولس جائیں تو اس چیز کو بھی ہمیں خاص طور پہ ذہن میں رکھنا چاہیے تو یہ بیسیکلی موٹے موٹے آلٹرنیٹیو ہائپوتھس تھے جن جن کو ریسرچر کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کیونکہ ان کو رول آؤٹ کرنے سے ان کا اثر کو مینیمائز کرنے سے ہم ایک زیادہ ایکسپریمنٹلی ساؤنڈ ریسرچ کرنے کے قابل ہو جاتے اباؤٹ دس so you know, like اب ایک بریف سا کامنٹ میں اس پہ یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ میں نے اتنے زیادہ آپ سے جو مختلف ریسرچ کے ہائپوتھس کا ذکر کیا اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ جو ریسرچز ہوتی ہیں یو you نو know, ان میں گڑبڑ ہر وقت ہی ہوتی رہتی ہے ہاں آئی مین گڑبڑ ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں گڑبڑے گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے کئی دفعہ لیکن اس گڑبڑ کو سمجھنا اس کو پہچاننا اس کو جاننا وہ بہت ضروری ہے اور ذہن میں یہ رکھیں کہ اٹ از ٹھیک ہے ریسرچ جو ہے وہ ایک پروسیس آف ویننگ ہے وہ ایک پروسیس آف چیز کو ایک قسم کا پالش کرنے کا پروسیس کا نام ہے کہ آپ ایک کو جو آپ نے اپنی کلینکل پریکٹس میں یا اپنی ریڈنگ میں یا اپنے یو نو آبزرویشن میں جو آپ نے ایک چیز دیکھی اس کو جب آپ نے مختلف قسم کے ٹیسٹنگ پروسیجر میں سے گزارا تو ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی پرفیکٹ حل یا پرفیکٹ سلوشن تو آپ کو نہ ملے لیکن پھر بھی کئی ایسے ایسے سلوشنز اور کئی ایسی انسائٹس آپ کو پھر بھی ملتی ہیں جس کی بیسس پہ آگے مزید ریسرچ جو ہے وہ کیری آؤٹ کی جا سکتی ہے تو زین میں یہ رکھیں کہ ریسرچ جو ہے یہ بھی ڈیموکریسی کی طرح کا ایک کانسیپٹ ہے دیر از نو سچ تھنگ ایز جس طرح ہم کہتے ہیں perfect ڈیموکریسی or a perfect ڈیموکریٹک گورنمنٹ اسی طرح دیر از نو such thing as a perfect, perfect ایکسپیریمنٹل ریسرچ no یہ بھی ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہی ہے اس کا چلنا اور ہونا ضروری ہے کیونکہ اسی سے ریفائنمنٹ اسی سے بہتری اسی سے اور چیزیں ممکن ہیں اب میں بات کرنی چاہوں گا ٹرو ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کی ٹرو ایکسپیریمنٹل ڈیزائن سے میری مراد یہ ہے کہ یہ وہ ڈیزائن ہے جس میں کہ سارے آلٹرنیٹیو جو ہائپوتھسز ہیں جس طرح ہسٹری آف دا سبجیکٹس ہے جس طرح ٹائم کا ایج کا فیکٹر ہے ان فیکٹرس کو رول آؤٹ کر دیا جائے تاکہ جو افیکٹ ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل کا وہ زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپیرئنس کیا جا سکے اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ یہ کئی دفعہ یہ جو ٹرو ایکسپیریمنٹل ڈیزائنز ہوتے ہیں یہ کیونکہ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں کیری آؤٹ کیے جاتے ہیں جیسا لیب ہے یا کوئی اس طرح کی سیچویشن ہے تو اس میں ایک ڈر جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ کنٹرول بھی اگر کیری آؤٹ کیا جائے تو اس سے بھی جو ریزلٹس وہاں ملتے ہیں ان کو جنرلائز کرنا باہر کے انوائرمنٹ میں ذرا مشکل ہو جاتا ہے اب میں بات کرنی چاہوں گا تین ٹائپس کے ایکسپریمنٹس کی جو ٹرو ایکسپریمنٹل ڈیزائن کا حصہ ہوتے ہیں پہلی جو ٹائپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں رینڈمائزڈ گروپ ڈیزائن یا بٹوین گروپ ڈیزائن یہ جو بٹوین گروپ ڈیزائن ہوتا ہے اس میں انویریبلی یو نو ایز ایز اے ورڈ سے اس میں دو سے دو یا دو سے زیادہ گروپس ہو سکتے ہیں تو اس میں جو جو ریلیشن شپ ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایک جو گروپ ہے وہ ایکسپریمنٹل گروپ ہے تو دوسرا کنٹرول گروپ ہوتا ہے ایک کو ٹریٹمنٹ مل رہی ہوتی ہے دوسرے کو ٹریٹمنٹ نہیں مل رہی ہوتی یا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ یا دو سے زیادہ گروپس بھی ہو سکتے ہیں یہاں پہ ڈفرینٹ ٹائپس آف انٹرونشن جو ہے وہ کی جا رہی ہوتی ہے ڈفرنٹ لیولز آف ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہوتی ہے یا ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹریٹمنٹ دی جاری ہوتی ہے تو یہ بیسکلی رینڈمائز گروپ ڈیزائن کراتا ہے اسی طرح جو دوسرا ٹائپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریپیٹڈ میئرز ڈیزائن یا ود سبجیکٹ ڈیزائن یہ ایک ایسا ڈیزائن ہے کہ جس میں ایک ہی گروپ میں سیریز آف انڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہیں ان کا ایکسپوجر سب جس کا کیا جاتا ہے اور ان کو مختلف چیزیں مختلف ٹائم پہ دی جاتی ہیں اور ان کو ایکسپوئر جو ہے سب انڈیپینڈنٹ ویریبلس کا ان سڈ کو دیا جاتا ہے تو اس کا بھی اثر دیکھا جاتا ہے پھر جو تیسرا ہے وہ مکسڈ ماڈل ڈیزائن کراتا ہے کمبینیشن بیسکلی آف دا رینڈمائز گروپ ڈیزائن اینڈ دا ریپیٹڈ میجر گروپ ڈیزائن اب میں دوسرے ٹائپ کی بات کروں گا جو کہ سنگل سڈجیکٹ ڈیزائن کراتا ہے جیسا پہلا ٹرو ایکسپریمنٹل ڈیزائن تھا یہ جو دوسرا ہے اس کو ہم سنگل سبجیکٹ ڈیزائن کہتے ہیں سنگل سبجیکٹ ڈیزائن جو ہے یہ نفسیات میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس کا بھی یہ سنگل سبجیکٹ سے مراد یہی ہے کہ نمبر آف سبجیکٹس از ون سو n از دا نمبر آف سبجیکٹس اینڈ دیٹ از اکول ٹو ون سو یہ جو اس طرح کے جو ڈیزائنز ہیں یہ خاص طور پہ نفسیاتی علاج کے اراؤنڈ جب ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے یو نو وین وی آر ٹرائنگ ٹو سی فارسیکٹ آفیویئر تھرپی آنڈیشن آف اے کلائنٹ یا کسی اور موڈیلٹی کا امپیکٹ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس وقت ہم یہ سنگل سبجیکٹ ڈیزائن یوز کرتے ہیں یہ یہ بھی ریسرچ ڈیزائن ہوتا ہے یہ کوئی study نہیں ہوتی اور اس سے بھی ہمیں ایک بہت اچھی انٹرنل validity ویلڈیٹی بلکہ designs کی بہت اچھی internal validity ہوتی ہے کئی دفعہ اس سے ہم ہمیں جرلائز اتنی آسانی سے تو نہیں کر سکتے لیکن ہم کم از کم بڑی باریکی میں جا کے اسپیسیفسٹی میں جا کے ایک ٹریٹمنٹ موڈیلٹی کا امپیکٹ جو ہے بچے پہ وہ دیکھ سکتے ہیں یا بڑے پہ دیکھ سکتے ہیں فار انسٹنس اگر آپ آرٹسٹک بچوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ان آرٹسٹک بچوں کے ساتھ اگر آپ پکچر ایکسچینج کمیونیکیشن سسٹم یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کا یو you نو know, آپ ایک بچہ لے کے اس اسٹریٹجی کا یا آپ اے بی اے یو نو اسٹریٹجی یوز کر رہے ہیں یا آپ کو ٹیچ کی اسٹریٹجی یوز کر رہے ہیں تو آپ اسٹریٹجی کا امپیکٹ جو ہے اس بچے پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو ڈیزائنز ہیں ان کو ہم اے بی ڈیزائنز اے بی اے ڈیزائنز کہتے ہیں اے بی اے سے مراد ہے کہ اے جو کنڈیشن ہے اس میں پیورلی آبزرویشن کی جاتی ہے ایک بیس لائن آبزرویشن کی جاتی ہے اور اس بیس لائن آبزرویشن کی بیس پہ دیکھا جاتا ہے بہیویئر دیکھا جاتا ہے پھر جو بی کنڈیشن ہے اس میں ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے اور ٹریٹمنٹ کی آبزرویشن کی جاتی ہیں کہ ٹریٹمنٹ کے دوران کیا یو you نو know, اثر پڑا سبجیکٹ کے اوپر اور اگر اور اس کے بعد اگر اچھا اثر پڑا ہو تو پھر اس کے بعد ہم ٹریٹمنٹ کو ختم کر کے پھر کچھ عرصے کے لیے ایک کنڈیشن میں سبجیکٹ کو لے جاتے ہیں اور پھر اس پہ دیکھتے ہیں کہ بغیر ٹریٹمنٹ کے یو you نو know, وہ جو امپیکٹ جو ٹریٹمنٹ تھا تھا آیا وہ کنٹینیو ہوا یا وہ نہ ہوا یہ ایک ٹائپ کا کا ڈیزائن تھا اور جو دوسرا تھوڑی سی اس کی ماڈیفیکیشن جو ہے کئی دفعہ ہم کرتے اس کو ہم ایباب ڈیزائن کہتے ہیں ایباب سے مراد ہے اے بی اے بی ان ادر اے تو وہی ہے کہ کنڈیشن کو آپ نے دیکھا آبزرو کیا بیس لائن آبزرویشن لی بی جو ہے وہ کنڈیشن ہے جس میں آپ نے ٹریٹمنٹ دیا اس کے بعد جب ٹریٹمنٹ کا آپ نے دیکھا دیکھا کہ اثر جو تھا وہ رہا یا نہیں رہا تو آپ نے دوبارہ اے میں ڈالا اس میں آپ نے بغیر ٹریٹمنٹ کے اس کے افیکٹس دیکھے پھر اس کے بعد آپ نے کچھ عرصے کے بعد پھر اس کو ایک اور سیکنڈ ٹائم وہ ٹریٹمنٹ دیا تو پھر دیکھا کہ اس کا جو امپیکٹ تھا وہ کتنی دیر چلا یا نہیں چلا تو اینڈ میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اکثر یہ پوچھا جاتا ہے اور آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال اٹھا ہوگا کہ ان میں سے کون سا ڈیزائن جو ہے وہ سب سے بہتر ڈیزائن ہے تو اس کا ایک سمپل سا جو جواب ہے وہ میں یہی کہوں گا کہ ایکسپریمنٹل ڈیزائنس جو ہیں وہ ریسرچ پرپز کے لیے سب سے بہتر ڈیزائن سمجھے جاتے ہیں اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو باقی کے جو کولیشنل ڈیزائنز ہیں یا کہ وہ جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں ایکچولی وٹ میکس اے design اے گڈ ڈیزائن از واٹ از اٹ دیٹ یو آر وانٹنگ واٹ از اٹ یو آر وانٹنگ ٹو کیری دا ریسرچ آن آپ کا جو جو ہائپوتھس ہے یو نو وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ کس قسم کا ڈیزائن آپ استعمال کریں اور اس کو پھر لاگو کریں تو اس کے ساتھ میں آج کا جو یہ لیکچر ہے اس کو میں اینڈ کرتا ہوں تو ان اگلے لیکچر پہ دوبارہ ملاقات ہوگی این آئی ایم ہوپ فل کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ ہوگی تو ان شاء ملاقات ہوگی خدا حافظ